بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ علی محمد, وعالی محمد السّلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الحرص ال باقی تمام سامع خارن گرامی برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چھ سو بارہ ابلک دو سو ہے چھ سو جو ہے دعوت شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے درست تعداد ہے اور دو سو چوند جو ہے اوراد فتح کا درخت نمبر دو سو چوون ہے اوراد فتح میں جو ہے اسما الحسنہ میں سے اس میں اعظم یا عزیز جل اعزیزلال جو کہ دسواں سے مقدس ہے اس کے بارے میں ایک اور عنوان یہ ہے علازیز قرآن پاک میں ہاں الزیز تو قرآن پاک میں مختلف داربن بیان نائنٹی ٹو موارد میں بیانوے موارد میں لیکن ان میں سے جو ہے چند ایک موارد جو ہے قرآن پاک سے میں نے یہاں پر ذکر کر چکا ہوں میں سے چار آیات جو ہے نقل کر چکا ہوں اور ابھی انشاءاللہ شاء پانچواں آیات جن میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ قرآن پاک میں العزیز کون سے اسما الحسن کے ساتھ آیا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عزیز کی عظمت جو ہے تھوڑا سا سمجھنے محسوس ہے اور آصل مقصد اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ کی قرآن باک کی روشنی میں عربی عربی لغت اور ادب کو روشنی میں اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنا آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں کچھ معرفت ہو ان اسمال ہوشنا کے ذریعے سے تو پانچویں آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امان نقم ممن ہم اللہ بلّہ عزیز الحمید یہ سورہ بروش آیت نمبر آٹھ ہے اس میں تجمہ یہ ہے ہمانا کا مومن ہمب اللہ عظیم الحمد اور ان ایمان والوں سے جو ان کے مقابلے میں جو کفار ہے ہنج وہ جو ہے اور ان ایمان والوں سے وہ صرف یعنی وہ کفار صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اس اللہ کے وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا غالب آنے والا قابل ستائش ہے جی جو اس اللہ پر ایمان رہتے تھے جو بڑا غالب اور قابل ستائش ذات ہے اس اللہ پر ایمان رکھنے کے جرم میں یہ کفار انعال ایمان سے نفرت کرتے تھے ان سے دشمنی رکھتے تھے اور ان کو طرح طرح کی اجیتیں دیتے تھے اس دعا کا ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے یہ لوگ یعنی ہاں جی ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں امان ناقام ہوں یہ لوگ یعنی یہ کفار ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق احمد کی ذات پر ایمان لائے تھے یہی چیز ان کے لیے گناہ ہے کفار کے لیے اور اسی کا وہ ان سے بدل لے رہے ہیں اسی بنیاد پر ان سے نفرت کریں ان سے جنگ و جدال کریں ان کو شہید اور قتل کرتے ہیں تو العزیز الحمید موجم المفارث کے مطابق جو قرآن آیات کی جو ہے نکالنے میں آسانی ہوتی ہے فہرست ہے موجم المبارس کے مطابق قرآن باغ میں کل تین مقامات پر آئے ہیں العزیز الحمید عزیز کے ساتھ حمید کا مقدس لفظ بھی ہے وہ العزیز کے ساتھ الحمید کا ذکر جو ہے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا استعمال ہاں جی ہمیشہ اس مقام پر ہوتا ہے جہاں اس کا ہونا انتہائی لازم اور ضروری تھا کہ یا کسی دشمن کے دباہ کرنے میں یا کسی مظلوم کے دفاع میں یا کسی عظیم کام کے انجام دہی میں جو اللہ کے سوا کسی اور مہلوک کے بس میں نہ ہو تو ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں العزیز اپنی جو ہے قوت کا مظاہرہ طاقت کا مظاہرہ فرماتے ہیں تو ان تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ کے العزیز کے صفت کا اظہار یقیناً برماحل و قابل ستائش ہے ہاں جی ان مقامات پر یا کسی مظلوم کے دفاع میں ہو ہاں جی یا کسی عظیم کام کو انجام دینے کے لیے ہو جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے یا جو ہے کسی عام ضروری اور لازمی کام کے سلسلے میں ہو تو یہ سب یقیناً قابل ستائش مقامات ہیں تو ان تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اللہ عجیب کے صفت کا اظہار یقیناً برمحل و قابل ستائش ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں ہاں جی کمال اعتدال ہے اللہ کے ہر صفت میں کمال اعتدال ہے افراد و تفرید کا شائبہ تک ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے صفحات میں ہر سبھاج میں کمال اعتدال ہر ان کے افراد تفریح سے پاک اور افراد تفریح کا شائبہ تک شک و گمان تک ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ ان کے و سے پاک اور طیب ہے اس وہ ذات العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذات ہر چیز پر غلبہ رہنے کے ساتھ ساتھ جو چائے کر سکنے کے ساتھ ساتھ جس کو جس طرح نیس سے نابود کرنے جائیں گے جتنی بھی بڑی طاقتواروں کو بھلا کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ الحمید ہے الحمید ہے اس کا قدرت ان حکمت کے مطابق ہاں جی استعمال فرماتے ہیں ایسے جگہوں پر استعمال فرماتے ہیں جہاں کا استعمال ہونا چاہیے اور قابل تاریخ جگہوں پر استعمال ہوتی ہے جہاں اس قوت کے استعمال کرنے میں ہر طرح سے بلائی ہی بلائی ہے اور کسی قسم وہاں پر منفی اضاویہ سرے سے نہیں ہے اس وہ ذات الجید ہونے کے ساتھ ساتھ الحمید ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات تمام صفات قابل ستائش و الحمید کے وصف سے متصف ہے ہاں جی تمام جو ہے صفات قابل ستائش اور الحمید کے صفت سے متصف ہے بلا شک شکشوا اور اللہ کی ذات نہایت عظیم ملازمت والی ذات ہے عجین گرہ اس کے بعد جو ہیں شتیائے جو ہیں یہ وَن رب بغ اللہ عظیز الرحیم و نرب اللہ عظیز الرحیم شرَََََََََََََِ شعراء نمبر نويں ت ہے اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا ہے رحم کرنے والا ہے عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے اح رب بغ اللہ عزیز الرحیم اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس کا دوسرا تجمہ یہ ہے اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے تیرا رب یقیناً وہی غالب ذات اور مہربان ہے تو العزیز الرحیم جو ہے عزیز کے ساتھ رحیم کا بھی ذکر ہاں جی مجم المفارس کے مطابق قرآن پاک میں تیرہ جو ہے مرتبہ ذکر ہوا ہے تیرہ مرتبہ العزیز کے ساتھ رحیم بھی ہے العزیز کے ساتھ الرحیم کا ذکر ہاں جی انظار کے ساتھ تفشیر ہے ایک طرف سے زرا بھی رہیں ایک طرف سے جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں ہاں جی جہاں العزیز اللہ کے اس میں جلالی ہے جلالی ہے ہر چیز پر غلبہ رہنے والا سب سے زیادہ قدرا رہنے والا ہے جو چاہے کر سکنے والا ہے جلالی ہے اس میں جلالی ہے الرحیم اس جمالی ہے ہاں جی اور جلالی کے ساتھ جمالی کی ترکیب کمال اعتدال ہے یہ عالمرخت لوگ نظیر ہاں جی دو اس جلالی بھی ہو جمالی بھی ہو تو کمال اعتدال پیدا ہوتے اس تو ان دونوں آزما کے ایک ساتھ ذکر ہونے میں اللہ کے دشمنوں اور گناہگار انسانوں کے لیے امید کی کرن ہے کہ اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اللہ کی طرف بروقت رجوع کریں تو وہ العزیز جو ہیں اللہ جو ہے اب اس بندے کے لیے الرحیم ہے اور بندہ رجوع کریں برباد رجوع کریں اپنے غلطی کا احساس کریں امن نے برابل مین کریں جس طرح حدثات مثالث مقابلے جو دادوگر آئے تھے بے اختیار من جب حق واضحوں کے شجے میں گر گیا تو اللہ نے ان کو جنت میں پہنچا تھا شہادت کا ذیل مرتبے سے نوازا یہی تو ہوتا ہے تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اللہ کی طرف بالوقت رجوع کریں تو وہ العزیز اللہ اب اس بندے کے لیے الرحیم ہے اسے اپنے بندوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہاں جی اللہ کو اپنے بندوں سے ہاں جی کوئی ذاتی دشمنی ہرگز نہیں ہے اسے ان کے ہاں جی برے اعمال واقعیت کی بنیاد پر ان سے نفرت ہے بندے کی اگر وہ رائے راست پر آنا چاہیے وہ ذات اپنے رحمت سے اسے بخش دیتا ہے بخش دیتا ہے معف کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی ختم ہو جاتی ہے اللہ ایسا نہیں کہ ہمارے دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں ہاں جی موقعے کے تلاش میں رہتے ہیں اللہ ایسا نہیں اس بخش جائے بخش, بخش, بخش, بخش اگر بندے نے سچائی سے رجوع کیا تو اللہ بخش دیتا ہے وہ بہت مہربان اللہ ہے تو اللہ عزیز کے ساتھ تیرہ مرتبہ الرحیم کا ذکر قرآن جی اللہ عزیز کے ساتھ اچھا لالی اور اس کے جمالی سم الرحیم کا ہاں جی اللہ عزیز کے ساتھ تیرہ مرتبہ الرحیم کا ذکر نہایت امید افزا ہے امید افزا ہے اللہ اگر ایک جانب اپنی و وغلح کو بیان فرماتا ہے تو دوسری جانب اپنے بندوں کے ساتھ اس پاک ذات کی شفقت و مہربانی کے نہایت حسین جلوے بھی دکھاتے ہیں بڑے خوبصورت بات ہے نا تو اسی مولا اسی لیے اس لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا خوف فرمایا پتل اللّہ کی کتاب ہے اللہ اپنی کتاب میں متجلی ہوا ہے یعنی اللہ نے خود کو اپنی مقدس کتاب میں ظاہر کیا ہے اور اپنے اوپر سے حجاب ہٹا دیے ہیں وہ یہی اسمال حوصنہ ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے اوصاف جلالی و جمالی کے بہت سے جلوے روشن و ظاہر کیے ہیں اور انہیں اسمال حسن کہ اللہ نے کہ میں اللہ کیا ہوں میرے بندوں کے ساتھ میرے کیا رفتار ہے سب بیان فرمائے انسان غور و فکر کرے تو انہی اسمال ہوشن کے ذریعے سے اللہ کی پرانی پاک میں موجود تعداد سے مصنعت سے ثابت ازمال ہوسنہ ہے ہاں جی ان سے انسان اللہ کی بہت کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے پر قادر ہے تو وہاں انہیں معاف کر کے رحم کرنے پر بھی قادر ہے اور سرکش بندوں کو اپنی طرف پلٹنے کا راہ ہمار کرتا ہے کہ تم نومیت مت ہو جاؤ کیونکہ میں اللہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہوں خوف نہ کھاؤ واپس آ جاؤ ہاں واپس آ جاؤ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانی دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر لا تصری علیہ کو ملیوم کہ کر آج تمہیں کوئی ملامت نہیں ہیں تم سب کو میں معاف کرتا ہوں کہ کیا آپ نے اعلان کیا جو جانی دشمن ہیں حض حمزہ جیسے ہاں جی عظیم چاچا کو جن لوگوں نے شہید کیا ہاں جی آپ کو مکے میں رہنے نہیں یا تیرہ سال تکلیف میں رکھا پھر مدری میں آپ نے ہجرت کیا تو وہاں بھی آپ کو چینچ پہنے نہیں جی مکہ والوں نے لیکن جب آپ کو ان پر خطح حاصل ہو جاتی ہے تو آپ نے ان کو اچھے سے رحم فرمایا ہاں جی تو آپ جو ہے آپ نے ان کو رحم فرماتے فرمایا اللّہ تشریح علیکم اليوم آ تم پر کوئی ملامت نہیں میں کوئی بدلہ نہیں لیتا تم سب کو معاف کر لیتا ہوں تو جے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانی دشمن کو فتح میں کیا کہ مقیب اللہ تشریح علیکم اليوم کہ کر انہیں معاف کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنایا تھا تو اللہ تو سر چشم رحمت اور رحمت مدلقہ کا مالک ہے وہ کیوں نہ ہی باشے گا اس کے رام کا اندازہ صرف وہی ذات ہی کر سکتا ہے لہذا وہ ذات بات العزیز الرحیم ہے اور بدون شک و شبہ کہ وہ ذات بڑا غالب و طاقتور اور نہایت مہربان ذات ہے لہذا بندہ مومن کو چاہے کہ اس ذات اقدس کے صفت عزیز کے سامنے خاض و متوازے رہیں اس کے سامنے خود کو ہاں جی کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور نافرمانی کے ہرگز ہمت نہ کریں نی اس کے رحمت و مہربانی کا بھی خوب امیدوار رہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ خو ہو ہاں جی رجا کے درمیان میں رکھیں اور اللہ العزیز الرحیم کے درمیان میں خود کو رکھیں کہ ایک طرف العزی اور دوسری جانب الرحیم بندہ خود کو بیچ میں رکھیں ہیں نہ سرکشی و نافرمانی کر سکیں اور نہ ہی نا امید ہو جائیں اللہ حکمر بہت ہی خوبصورت ہے بلکہ ہمیشہ خود کو خوف و رجا کے درمیان میں رکھیں غضب و قہر و غلبہ و قدرت و الہی کو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں اور الرحیم کی بے نہایت رحمت کو دیکھ کر دیکھ کر خطا کی صدور کی صورت میں نا امید نہ ہو جائے بلکہ اللہ الرحیم کے دامن میں ہی پناہ لیں اور وہ بہترین پناہ دینے والا ہے خان العزیز رہیں اللہ تعالیٰ کے اصما السلم ذکر عزیز اور قرآن باغ میں جو ہے طالباً تیرہ دفاع جو ہے اللہ عدیز کے ساتھ رحیم ذکر ہوا اور ان دونوں کی ترکیب کے, کے اندر کیا معنی مفہوم ہے کیا حقیقت ہے اس کا اس کے تھوڑی سی توجہ آپ لوگوں کے مبارک کاموں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عظمت کا بھی ادراک توفیق دے دے ادراک کرے اللہ کی رحمت کا بھی ادراک کرے اور خوف اور اجا کے درمیان میں زندگی گزارے ہاں جی اور اللہ کا ایک سچا بندہ بن کے رہے آمین سننا